أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفق في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرهم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من آمنون ومن جاء فقبت لے کریت نمبر نائنٹی تک اسی پر سات اسی پر آٹھ اسی پر نو اور نوے یہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اور ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ ایک الگ انداز میں جو انسان کے لیے انتہائی نصیحت ہے اس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انسانوں کے سامنے مکہ والوں کے سامنے قیامت کا نقشہ کھینچ کر کے بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ویو میون فقوفِ سور جب سور میں پھونک دیا جائے گا صحیح حدیثوں کے مطابق سور دو مرتبہ پھونکا جائے گا اس سلسلے میں جو حدیثیں ہیں اس میں سے ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب ال تفسیر باب قول ہی کالہ ویومین فخصون فواجا اس باب کے تحت ابو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور دو مرتبہ پھونکا جائے گا اور دونوں کے درمیان چالیس ہوگا صحابہ کلام صاحبی صحابی رسول ابو حرار رضی اللہ عنہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ چالیس دن ابو حرارضی اللہ علیہ نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا پھر فرمایا چالیس مہینے کہا میں نہیں کہہ سکتا کہا چالیس سال انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کتنا لیکن چالیس کا لب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دو سور کے درمیان چالیس کا جو ہے وقفہ ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آسمان سے بارش برسے گا اور بارش برسنے کی وجہ سے جس طرح سے زمین سے سبزیاں اگتی ہے اس طرح سے انسان نکلنے لگیں گے اور اس کے بعد ابارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو جب انسان کو زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے تو اس کے پورے جسم سڑ گل جاتے ہیں صرف ریڑھ کی جو نیچے والی ہڈی ہوتی ہے جہاں پر جانور کا دم ہوتا ہے وہ ایک ہڈی بچ جائے گی اور اسی سے جوڑ جاڑ کر کے اللہ تبارک وطالعہ انسان کو پیدا کر دے گا اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراۃ الصح کے اندر ہے جس کو عبداللہ بن امر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو چالیس سال تک اس روئے زمین پر رہے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عیسہ بن مریم علیہ السلات وسلام کو بھیجیں گے وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چالیس کا لفظ استعمال کیا اور عبداللہ بن امر بن العاص کہتے ہیں کہ مجھ کو نہیں معلوم کہ چالیس سے مراد چالیس دن ہے یا چالیس مہینے ہیں یا چالیس سال ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عیسا بن مریم علیہ صلاحم کو بھیجیں گے اور ان کی شکل بالکل عروہ بن مسعود کی طرح سے ہوگی وہ آئیں گے اور دجال کو تلاش کر کے اس کا خاتمہ کریں گے اس کے بعد سات سالوں تک اس روز زمین پر اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے امن و سکون اور برکت عطا فرمائے گا کہ دو آدمی کے درمیان بالکل عداوت نہیں ہوگی بالکل دشمنی نہیں ہوگی سات سالوں تک بالکل امن و سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی اور اس کے بعد اس رو زمین کے اوپر جتنے بھی نیکوکار ہوں گے جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا شام کی طرف سے اللہ تبارک مطالعہ ایک ہلکی اور ٹھنڈی ہوا چلائے گا اور جتنے بھی ایماندار لوگ ہوں گے سب کو وہ ہوا جا کر کے لگے گی اور جس کو ہوا لگے گی وہ وہیں پہ مر جائیں گے اور یہ سارے ایماندار لوگ ہوں گے یہاں تک کہ اگر کوئی ایماندار آدمی پہاڑ کے گفہ کے اندر پہاڑ کے کھو کے اندر چلا جائے گا تو وہ ہوا اس کو تلاشتی بھی وہاں پر بھی جائے گی اور اس کو لگے گی اور وہاں پہ وہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اس روئے پر ایسے شریر ایسے ظالم اور ایسے بدترین لوگ رہ جائیں گے جن کی شرارت ایسی ہوگی کہ وہ پرندوں کی رفتار سے چلیں گے اور دو آدمی کے درمیان جو دشمنی ہوگی اور ظلم جو ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ وہ درندوں کی طرح سے ہوگا شیطان ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تم میرا حکم مانو گے وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں کہا کہ بوتوں کی پوجا کرو شیطان کہے گا کہ بوتوں کی پوجا کرو اور اسی حال میں رب العالمین ان کو رزق دیتا رہے گا اور اس وقت اللہ اخبار کو تعالیٰ قیامت قائم کرے گا تو پہلی بار سور پھکا جائے گا اور پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سور کی آواز کو سننے کے لیے لوگ اپنے کام کو ایسے جھکا دیں گے کہ کیا کون سی آواز ہے اور اسی آواز سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے اور پہلا آدمی جس کو سور کی آواز سنائی پڑے گی وہ اپنے اونٹ کے لیے حوض بنا رہا ہوگا وہ سنے گا وہ مرے گا اور سارے لوگ مر جائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زوردار بارش برسائے گا بالکل انسان اسی طرح سے زمین سے نکلنے لگیں گے جیسے یہ پیڑ پودے نکلتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک دوسری مرتبہ سور پائے گا تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگیں گے اللہ تبارک تمام لوگوں کو جمع کرو ان سے کچھ پوچھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جہنم کا حصہ نکالو پوچھا جائے گا کتنا کہا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ہر ہزار میں سے نو پر نو حصہ نکالو اور یہی وہ دن ہوگا جو جس کی وجہ سے بچے بورے ہو جائیں گے اور یہی وہ دن ہوگا جس دن اللہ تبارک مطالعہ اپنے پنڈلی کو کھول دے گا تو یہ دونوں حدیثیں ہیں اس سے پتا چلا کہ جو سور پھوکا جائے گا صحیح حدیث کے مطابق دو مرتبہ پھوکا جائے گا اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ ویو میون فقوف سور جب سور میں پھونکا جائے گا یہ دوسرا سور ہوگا اللہ زمین و آسمان کے جتنے بھی ہوں گے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے سب کے سب جو ہے مر جائیں گے یہ پہلا سور ہوگا اللہ فرماتے ہی پہلا سور ہوگا جس کی وجہ سے زمین و آسمان کے تمام کے تمام ڈر اور خوف سے بالکل بے ہوش ہو جائیں گے اللہ من شاء اللہ صرف ان کو ڈر اور خوف نہیں ہوگا جن کے بارے میں اللہ چاہے گا جیسا کہ جبرعیل علیہ السلام میکا علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام ان تمام لوگوں کو معلوم ہوگا جیسا کہ شہید کیے ہوئے جو ہوں گے تمام کے تمام یہ سارے کے سارے لوگ اس سور کو سنیں گے لیکن ڈریں گے نہیں صرف اور صرف وہ ڈریں گے جو جن کو اللہ تبار کو تعالیٰ چاہے گا اور اس کے بعد اللہ تبار کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ منشا اللہ کل داخلین سارے کے سارے لوگ ذریع و رسوا ہو کر کے آ جائیں گے پہلا سور پھونکا جائے گا ڈر کے مارے سب بے ہوش ہو جائیں گے دوسرا سور پھونکا جائے گا ڈر کے مارے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے کل اتو داخرین اور سارے کے سارے لوگوں کو بالکل زلیل و رسوا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا گا۔ داخرین جو ہے یہ عربی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دخرا اور دخرا کا مطلب ہوتا ہے ذلت اور پستی اور اسی طرح سے بالکل آجزی یہ تینوں چیز ہوتا ہے اور داخر کہتے ہیں ایسے انسان کو جس کے پاس عقل و ہوش کی کمی ہو جائے اور بالکل بے وقوف بن کر کے اطاعت کو قبول کر لے اس کو کہتے ہیں داخل گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دی پورے کے پورے انسانیت اللہ کے بارگاہ میں ایسے پہنچے گی جیسے وہ بالکل زلیل ہوگی اس کے پاس عقل و ہوش نہیں ہوگا سب کے سب بالکل غلام بن کر کے اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہو کر کے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اللہ فرما رہے سب سب ہیں اللہ, اللہ کے بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کے لیے آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہی مطلجہ جامع قیامت کا جب یہ دن قائم ہوگا جب سور پھونکا جائے گا تو تم دیکھو گے تم کو ایسا لگے گا تم کو ایسا خیال ہوگا کہ پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے بالکل مضبوطی کے ساتھ لیکن ایسا نہیں ہوگا بلکہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل بادلوں کی طرح سے چلنے لگے گا یہاں پر اس آئےت کریما کے اس ٹکڑے کا کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ جب قیامت قائم ہونا شروع ہوگی تو کائنات کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا زمین مسلسل ہچکولے کھانے لگیں گی ہلنے لگے گی پہاڑ جو ہے وہ اپنی جڑ کو چھوڑ دے گی اور بالکل بادلوں کی طرح سے ریزہ ریزہ ہو کر کے دھنی ہوئی روئی کی طرح سے وہ اڑنا شروع ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن کریم کے اندر سورت القاریہ میں فرماتا ہے وہ تقن الجبالکل منفوش بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح سے اڑنے لگے گیا اور یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ذرا ذرا ہو کر کے ریزا ریزا ہو کر کے پہاڑ بالکل بادلوں کی طرح سے چلنا شروع ہو جائے گا لیکن لوگوں کو لگایا کہ اپنی جگہ پہ ہے اللہ فرماتے ہیں سن اللہ لگی عط کا نق الرشک پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے جو کائنات کو دیکھ ہو یہ اللہ اللہ کی کاریگری ہے سنا اللہ, اللہ دی ات قنا کل شعیع یہ جو تم زمین کو دیکھ رہے ہو یہ آسمان کو دیکھ رہے ہو اس کے اندر چاند اور ستارے کو دیکھ رہے ہو پہاڑ کو دیکھ رہے ہو جو سب مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ات قانق الشعی یا ات قن اس کا مطلب ہوتا ہے پوری فنی مہارت کے ساتھ پورے فن کے ساتھ پوری مہارت کے ساتھ کسی چیز کو اتنی مضبوطی سے بنانا جو دیر تک چلتا رہے مثال کے طور پر یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ ستارے ہیں یہ آسمان ہے یہ زمین ہے یہ پہاڑ ہے یہ سب اللہ کی کاریگری یہ ساری کی ساری جب سے رب العالمین نے بنایا ہے اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے بالکل اپنی جگہ پر چل رہا ہے چل رہا ہے کسی چیز کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تھوڑی سی بھی آگے پیچھے نہیں ہے جتنا وقت جس کو چلنے میں لگتا ہے اتنی ہی انداز میں چل رہا ہے زمین بھی چل رہی ہے سورج بھی چل رہا ہے ستارے بھی چل رہے ہیں چاند بھی چل رہا ہے پہاڑ بھی اپنی جگہ پر بالکل مضبوطی سے قائم ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب سے بنایا ہے تب سے یہ چل رہا ہے اس کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے کسی بھی چیز نے کام کرنا نہیں چھوڑا ہے لیکن یہ چیزیں اس دن کام کرنا چھوڑ دے گی جب رب العالمین چاہے گا اللہ حکم دے گا سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ حکم دے گا پہاڑ اپنی جڑ کو چھوڑ دے گا ریزا ریزا ہو کر کے بادلوں کی طرح سے اڑنا شروع ہو جائے گا اللہ فرماتے ہی سن اللہ ات قانک اللشئی یہ اللہ از وجلہ کی کاری کاریگری ہے اس نے ہر چیز کو مضبوطی دی ان نو خبیر فال اور یاد رکھو اے ایمان والو اور اے انسانوں یاد رکھو اے ایمان والو اور اے انسانو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب خوب باخبر ہے اللہ تمہارے سے خوب خوب باخبر ہے کام کرتے ہو کس طرح سے کرتے عمل کرتے ہو کس طرح سے انجام دیتے ہو کس نیت سے انجام دیتے ہو اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جان رہا ہے تمہارے باثن کو بھی جان رہا ہے یہ رب کا فرمان ہے قرآن کے ذریعے سے رب کہہ رہا ہے تمہارے تمام اعمال کو اس کے ظاہری صورت کو بھی رب دیکھ رہا ہے اور تم جس نیت کے ساتھ عمل کو انجام کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور صرف دیکھ نہیں رہا ہے بلکہ ساری چیزوں کا ریکارڈ بھی رب العالمین جمع کر رہا ہے ہر چیز کو لکھتا جا رہا ہے رب العالمین اور جب تم قیامت کے بارگاہ میں قیامت کے میدان میں رب کی بارگاہ میں اس وقت پہنچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا تم سے حساب لے لے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا آگے بڑھتے ہوئے منجا ابل حسنت خیر خیرمیا نیکی کر کے آؤ آو گے عمل اور نیت دونوں نے کھونا چاہیے عمل اور نیت دونوں نیک ہونا چاہیے عمل نیکی کا کرے نیت کے اندر کچھ اور مقصد ہو عمل نیکی کا کرے نیت کے اندر کچھ اور بات ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کو اللہ کبھی بھی نیت نیکی نہیں کہتا ہے اللہ نے اسی لیے ان باتوں کو فرمایا ان نو خبیر کا مطلب ہی یہی یہ ہے اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے کیا مطلب اللہ تمہاری نیکی کو دیکھ رہا ہے نیکی کی ایکٹیویٹی کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہاری نیت کو بھی دیکھ رہا ہے اس لیے آگے بڑھ کر کے فوراً کہا منجا ابل حسنت جو نیک عمل کر کے آئے گا نیک عمل بھی ہوگا اور نیت بھی نیک نیتی کے ساتھ ہوگا فرماتے ہیں فلاح ویروم مینا اس کو بہترین بدلا دیا جائے گا قرآن آیات کے مطابق اللہ کے قانون کے مطابق ایک انسان جب ایک نیکی کر کے آئے گا اللہ اس کو دس گنا اجر دے گا دس گنا اجر اور دوسری آیت کے مطابق ایک انسان جب نیکی کے کام کو انجام دے گا پوری نیک نیتی کے ساتھ اس نیکی کے کام کو انجام دے گا اور پھر اس کی حفاظت بھی کرتا رہے گا نیکی کو ضائع کرنے والے احمد کو انجام نہیں دے گا تو اس نیکی کا بدلا اللہ تبارک وطالعہ دس گنا سے لے کر کے سات سو گنا تک بڑھا کر کے دے گا اسی کو فرمایا یہاں پر منجا ابل حسن تف خیر منہ اگر کوئی آدمی نیکی لے کر کے آتا ہے اللہ اس اس کا بہترین بدلا دیتا ہے وہ دن آ منون اور ایسے ہی نیک و کار لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن ان کے اندر بالکل گھبراہٹ نہیں بالکل گھبراہٹ نہیں, نہیں دو وجہ سے گھبراہٹ جو نیکوکار لوگوں کو ہوگی وہ دو وجہ سے نہیں ہوگی پہلی وجہ یہ ہے کہ گھبراہٹ اس لیے نہیں ہوگی کہ ان کا قیامت کے دن کے اوپر ایمان تھا قیامت کے دن کے سارے حالات کو وہ جانتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے زبان سے اس نے سارے حالات کو سن رکھا تھا اللہ کے کلام میں پڑھ رکھا تھا نبی کے فرمان میں سن رکھا تھا کہ قیامت کے دن ایسے ہوگا ویسے ہوگا ویسے ہوگا اور ساری چیزوں پر بھرپور یقین تھا اور دنیا کے اندر جو وہ کر رہا تھا اسی ابھی کسی کو معلوم ہو جائے کہ چند دنوں کے بعد زبردست زلزلہ آنے والا ہے وہ پہلے سے تیاری کر لے گا سارے کے سارے لوگ نکل کر کے جا کر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے اور جب زلزلہ آئے گا تو دل میں گھبراہٹ نہیں ہوئی کیوں کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے اس کو معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے پہلے سے تیاری بھی کر لیا اور بالکل اطمینان سے وہ زلزلہ آ رہا ہے لیکن وہ گھبرا نہیں رہا ہے اس کے مقابلے میں جس کو معلوم ہی نہیں ہے اور زلزلہ آ جائے ہواس باختہ ہو جائیں گے جہاں بھی انسان ہوگا اپنے ساتھ کیا ہے کچھ نہیں سوچے گا بس سیدھے بھاگے گا آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی وہ قیامت کی دن اس وجہ سے وہ بالکل مامون و محفوظ رہیں گے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نیکی لے کر کے آئے رہیں گے نیکی کا عجر ان کو بھرپور مل رہا ہوگا عجر ان کو سامنے نظر آئے گا تو یہاں پر گھبرانے کا نہیں بلکہ خوش ہونے کا دن ہوگا اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ گھبرائیں گے نہیں اور اس کے بعد اللہ آگے فرما رہے ہیں وہ من جا اب اسکبت وہ جو فنار لیکن جو برائی لے کر کے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تم کو اتنے ہی بدلہ ملے گا جتنا تم نے عمل کیا ہے برائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جتنا برا عمل کر کے آئے گا اللہ اتنے ہی اس کو بدلہ دے گا اور بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو جہنم کا حقدار بنا دیتی ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو منہ کے بل گسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیکوکار کے سب میں شامل فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے بچائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح توفیقی عنایت فرمائے یا رب العالمی وما علینا اللہ البلاغ المبین.